بطل علیہم نب عنور ہے اور ان پر نورۃۃ اسلام کی خبر پڑ ہے قالل قوم ہی جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو یا قومی ایمری قوم ان کا نقاب علیہ اگر تم پر بھاری ہے گراں ہے مقامی میرا کھڑا ہونا و تز اور نصیحت کرنا میرا بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ فہر اللہ توکل تو بس اللہ پہ میں نے توقل کیا ہے اجمیر امراکم بس اجمیر جمع کرو امراکم اپنا معاملہ اکہتر نمبر یونس اکہتر نمبر اجمل و پس پختہ کرو جمع کرو اپنا معاملہ و شراکا اپنے اپنے شراکا کے ساتھ تماء کن امر و کم پھر نہ ہو تمہارا معاملہ علیکم تم پر غما تن مخفی پوشیدہ پھر میرے ساتھ کر گزرو ولا تم ضرور اور مجھ کو محلت نہ دو ف ان طبل تم بس اگر تم منھ مو موڑ لو فماسا تو من اجر ان بس نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی اجر کا ان اجری اللہ اللہ ہی نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ علیہ و امیر تو ان اکون میر مسلمین اور میں فکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے فقض ہو بس انہوں نے اس کو جتلایا فن جینہ ہو مماح و فلفل کی بس ہم نے نجات دی اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے فلفل کی کشتی میں وجالنام خلائفہ اور ہم نے ان کو بنا دیا خلیفہ جانشیں وہ اکرق نلا کرتا بھی اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا جوٹلا ہماری آیات کو فند الپست دیکھ کے فقانہ عاقبت المقدبین پس کیسا انجام ہے جھٹلانے والوں کا پس فنظور بس دیکھنا عاقبت المنظرین پس کیسا انجام ہے ڈرائے گیوں کا مبنا پھر ہم نے بھیجا بمباد ہی اس کے بعد رسولان رسولوں کو علاقوں قوم ہی ان کی قوموں کی طرف فا جا ہم وہ لے کے آئے ان کے پاس واضح نشانیاں فماکانولی امین پس نہیں تھے وہ ایمان اللہ والے بھی ماں کردہ وہ بھی من قبل اس چیز کے ساتھ جس کو انہوں نے جٹلا دیا تھا پہلے کداری اسی طرح قلوب المعتدین ہم مہر لگاتے ہیں زیادتی کرنے والوں کے دل پر تما پھر ہم نے بھیجا ہم ان کے بعد موسا موسا اور ہارون کو بالا ہی فراون اور اس کے سرداروں کی طرف بھی آیاتینہ اپنی آیات کے ساتھ تو انہوں نے تکبر کیا وقان قو مجرمین اور تھے وہ مجرم قوم فلما جا الحق من اندینہ آیا کے پاس حق من اندینا ہماری طرف سے قالو تو انہوں نے کہا ان لا سحر مبین یقیناً یہ جادو ہے کھلا واضح قال موسا موسا نے کہاقی کیا تم حق کے لیے کہتے ہو لما جاقوں جب وہ تمہارے پاس آیا ہے اور صفر کیا یہ جادو ہے بلائے فل الساحل اور نہیں فلاں پاتے نہیں کامیاب ہوتے جادو کر پال انہوں نے کہا اجتانا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس یہ تل فیتانہ عما وجد نا علیہ آباانا تاکہ تو ہم کو ہٹا دے اس چیز سے جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا کو و تقونا لاکی بریا اور ہو جائے تمہارے لیے ہی بزرگی اور پڑھائی فردی زمین میں مانا ہے للاقمہ بھی اور ہم تم دونوں کے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں وکالہ فرآں اور فراؤں نے کہا ساحر لاؤ میرے پاس ہر جادوگر خوب جاننے والا فلما جا سہارا تو جب آئے جادوگر موسا کہا ان کے لیے موسا نے الکو ما ان تم پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو فلما القع جب انہوں نے پھینکا کالا موسا موسیٰ نے کہا ماج تم بھی سہرو جو تم لائے ہو جادو ان جاتو انو یقین اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا ان اللہ لا لہرو عمل المقص اللہ تعالی نہیں اصلاح کرتا نہیں درست کرتا فصال کرنے والوں کے عمل کو کوئی عق اللہ الحق ہی اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے بلو کاریگر مجرمون اگرچہ ناپسند کرے مجرم فما لی موسا پس نہیں ایمان لائی موسا پر اللہ مگر ضروری من قومی ہی اس کی قوم میں سے ایک ذریت اس کی قوم میں سے چند لوگ اللہ خوف فرعون فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود ان یأتيناهم کہ وہ ان کو آزمائش میں ڈالے گا وا ان فرعون على عالن فلارض اور بیشک فرعون زمین میں زیادتی کرنے والا تھا و انه لمِن المصرفین اور بیشک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہے۔ وقالا موسی اور موسی نے کہا یا قومی एवरी قوم, قوم ان كنتم آمنتم بالله یغرث میں مان لے آئے ہو اللہ پر فقط علیہ تو اسی پر ہی توکل کرو ان کن تم مسلمین اگر تم مسلمان ہو بقال انہوں نے کہا علی اللہ ہی توکل ہم اللہ پر ہی توقل کرتے ہیں ربانا جو ہمارا رب ہے اے ہمارے رب لا تجعلنا اے, اے ہمارے رب نہ تو بنا دے ہم کو فتنہ تن آزمائش لقومی ظالمین ظالم قوم کے لیے و نجین اور ہم کو نجات دے بھی رحمت کا اپنی رحمت کے ساتھ مل قومل کافرین کافر قوم سے الى موسیٰ وعقی ہی ہم نے وہی کی موسا اور اس کے بھائی کی طرف انتبو وآل بمصر بیوتا کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانا مقرر کرو بجعلوم قبلا تن اور اپنے گھروں کو قبلا رخ بناؤ وہ عقیم اور نماز قائم کرو بشرمنین اور خوشخبری دے دو منوں کو کالا موسیٰ اور کہا موسیٰ نے ربنا اے ہمارے رب انکا, انکا بے شکتوں نے آتیت فرعون و ملعہو دیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتن زینت و اموالا اور مال فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں ربنا اے ہمارے رب لیغلو عن سبیلکا تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں ربنا اتمس على اموالہ میں اللہ ختم کر دے ان کے مالوں کو قمٹا دے ان کے مالوں کو وستد اعلی قروبہم اور سخت گرا لگا دیں ان کے دلوں پر فلا یؤمنو پسنا نابو ایمان لائیں حتا یرب العذاب العلیم حتا کہ وہ دیکھ لیں درذناق عذاب کو قال لقد اجيبت دعوتكما کہا کہ پس قبول کی گئی ہے تمہاری دعا فاستقیم پس تم دونوں سیدھے رہو ولا تتبعان سبیل الذین لا علمون اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے وجاوزنا بنی اسرائیل البحر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا فتبعهم فرعون وجلوده پس پیچھے لگا اس ان کے فرعون اور کا لشکر بغین بحدمند سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ہرتا اذا ادرک اور غرف غرف کہ جب اس کو پایا غرب ہونے نے کالا اس نے کہا آمن میں ایمان لے آیا اللہ اللہ آمنت بھی ہی بنو اسرائیل کہ بے شک اس علاقے کے علاوہ کوئی اور علا نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں وہ انا میر المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں آل آنا کیا اب وقت تقبل کیسے قبل وَقُنتَ اور تو نے نافرمانی کی سے قبل و کن طبی اور تھات ہو فساد کرنے والوں میں سے فر یومنجی کا بھی پتہ نہیں کا تو آج کے دن ہم اونچی جگہ پر پھینکیں گے تیرے جسم کولی تکون علی من خلفہ کا آیا تن تاکہ تو اپنے پچھڑوں کے لیے ہو جائے نشانی و ان کتی مینس آیاتی نا لواقع اور بے شک لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ہماری نشانیوں سے البتا غافل ہیں وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي اسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ اور ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو سچی جگہ سچائی کی جگہ یا عزت والا ٹکانہ ان کو دیا <تصفح> وردقناہ من الطیبات اگر ہم نے رضق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں سے فمقتلقوں تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتیٰ جاہم العلموں حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا انہا رب کا یقضی بینہم یوم القیامتی یقین انتر فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فیہی اختلفون اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے I'm going to hear you. فَإن تو, کتاب پس تو سوال کر ان کن تفیشکا ہے تحقیق آیا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے فلاط کو میرم ترین پستو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے فلا کو آیات اللہ ہی اور نہ تو ہو جا ان لوگوں میں سے نے جٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو من القاسرین تو تو ہو جائے گا خسارہ پانے والے میں سے ان اللہذین حقت علیہم کلمت ربک یقیناً وہ لوگ جن پر ثابت ہو گیا تیر رب کی ثابت ہو گئی تیر رب کی بات لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ولو جاعتهم کل آیت اگر آئے ان کے پاس ہر نشانی حتیٰ یا رب العذاب العظیم حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں ولو لا کانت قریت آمنت فنفعہا ایمانوہا پس کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور پھر اس کے ایمان نے اس کو نفا دیا ہو اللہ وہ ایمان لے آئے عذاب الخزی تو ہم نے ہٹا دیا ان سے ذلت کا عذاب فی الحیاتی دنیا دنیاوی زندگی میں مکہ انا اور ہم نے ان کو فائدہ دیا سامان دیا الہین ایک مدت تک ایک وقت تک اور اگر چاہتا تیرہ رب لآمن لا من فی الارض کلهم جمیعا تو ایمان لے آتے جو بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے انت کیا تُو لوگوں کو بجبور کر سکتا ہے حتی یکون مؤمنین کہ یہاں تک وہ مؤمن بن جائے وما کان لنفس ان تؤمن اللہ بإذن اللہ اور نہیں ہے کسی جان کے لئے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ویجعل رجسہ علی اللہ دینا لا آقرون اور اور وہ <coughs> اور وہ ڈال دے گندگی کو ان لوگوں پر جو نہیں سمجھ جو نہیں عقل رکھتے نہیں سمجھتے کل اندرو ماد آپ اس سماوات کہہ دیجئے کہ دیکھو کیا ہے آسمانوں اور زمین میں ماتیات و نظر و عن قوم الائق من اور نہیں کفایت کرتی نشانیاں اور ڈراوے ایسی قوم کو جو ایمان نہیں لاتے واللئین تنتظرون قص نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر مثل ایام اللہ دینا ان لوگوں کے دنوں کی مثل خالو جو گزر چکے ہیں من قبل قبلهم سے پہلے قل کہ تدیجی انتظروا بستم انتظار کرو انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ثم ننجی رسلنا پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو والذین امنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے قذا ان لوگوں کو جو ایمان لائے قذا کا اسی طرح حقا علینا حق ہے ہم پر ننج المؤمنین ہمارا مومنوں کو دینا ان کہہ دیجیے یا لوگو ان کن تم فی شک مندین اگر تم کسی شک میں ہو میرے دین میں کے بارے میں فلاں عبداللہ تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ولاکن عبداللہ اللہ دی لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اللہ دید توفات جو تم کو فوت کرتا ہے وہ عمر تم ان اقوالین اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ممنوں میں سے ہو جاؤں وہ ان ام وجہ کا اور یہ کہ تو قائم کر اپنے چہرے کو یقصو ہو کر قائم کر اپنے چہرے کو لدینی دین کے لیے حنیفا یقصو ہو کر وَلَا تَقُونَنَّ مِرَ الْمُشْرِقِينَ اور تو مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ ولا تم دور اللہ ہی اور نہ تو پکار اللہ کے علاوہ مالاً فل کا ولا غرق کا جو نہ کو نفع دیتا ہے اور نقصان نقصان فن فعال طاغتوں نے ایسا کیا فعن نہ قیدم نہ ظالمین تو بے شک تو اس وقت ہو جائے گا ظالموں میں سے وہ بھی ضرور اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ بھی ظر کو تکلیف فلاں کاشفالا ہو تو نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا اللہ ہوں مگر وہی وہ کا بھی خیر اور اگر وہ ارادہ رکھے تیرے ساتھ اسی بھلائی کا فلا رادی فوللی ہی تو نہیں ہے کوئی ہٹا رد کرنے والا دور کرنے والا اس کے فضل کو یصیب سیم و بھی میں یہ شاؤ میں عبادی ہے وہ اس کے ذریعے پہنچتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے غلغور الرحیم اور بے شک وہ خوب بخشنے والا بڑا مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے اور کہہ دیجئے یا یونا سو لوگو کل جاکم الحق من رب تحقیق آ ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے فن پس جو ہدایت پاتا ہے فعنما یہ طبی تو وہ اپنے لیے ہی ہدایت پاتا ہے وہ ممبل اور جو گمراہ ہوتا ہے فعنما یب علیہ تو وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے نہیں ہوں کا اور, اور حتا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وہ خیر الحاکمین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بصب اللہ رحیم اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نہایت اہم کرنے والا ہے الفام را <تصفح> کتاب الحکیمت آیا تو ہوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئیت پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ملد من خبیر خوب حکمت والے اور بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے اللہ تابد اللہ تعبود اللہ کے نہ تم عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ ہی کی اننی لکم من نویر و بشیر بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ڈرانے والا اور بہت زیادہ خوشخبری دینے والا ہوں۔ و استغفروا ربکم اور یہ کہ تم بخشش طلب کرو اپنے رب سے استغفرو الیہ پھر اس کی طرف توبہ کرو یمتعکم متاعا حسنا تو تم کو فائدہ دے گا یا سامان دے گا اچھا ال اجر المسمی ایک مقرر مدت تک و یؤتی ک للی فضل الفضلہ اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے ہر زیادہ عمل والے کو اس کا اجر دے گا وہ ان طلع اور اگر تم پھر جاؤ فعنی اخاف و علیہ آداب یومن تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے بہت بڑے دن کے عذاب سے اللہ رکم اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے وہ ہوا اللہ اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ خبردار اللہ ہوں یسنہ سدھورا ہوں وہ موڑتے اپنے سینوں کو لسط ہو من ہو تاکہ وہ چھپے اس سے اللہ خبردار ہی نہ استغشن قیابہ ہوں جس وقت وہ اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو یا ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو وہ جانتا ہے با رونہ وہ جو چھپاتے ہیں ومای النون اور جو وہ اعلانیت کرتے ہیں ظاہری کرتے ہیں اننا علیمات صدور بے شک وہ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے تمام فرد اللہ اللّہ رسکو ہا اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے یا علم وہ جانتا ہے مستقرہ اس کی جائے قرار اس کی رہنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ و اور اس کے سونپے جانے کی جگہ یا جہاں پر وہ پہنچتا ہے کل الفی کتاب مبین سب کچھ کتاب مبین واضح کھلی کتاب کے اندر درج ہے خلاق اور وہ اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فیصد کے جام ان چھ دنوں میں وہ کا عرش پانی پر تھا لیا بلوا کم کہ وہ تم کو آزمائے اے یو کم احسن و کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے والا ان کلتا اور اگر تو نے کہا انسون موتی کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے وہ دوبارہ زندہ کیے جانے والے وہ موت کے بعد لا یقولن لا یقولن الذین کفروا البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا سحر مبین یہ تو صرف اور صرف واضح جادو ہی ہے ولا نخر ما عنھم العذاب اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ال امتی معدودهن ایک وقت مقرر تک تھوڑے سے مقرر وقت تک لیہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اس کو روکا ہوا ہے اللہ خبردار یوم جس دن وہ آئے گا ان کے پاس لئی سا مصروف وہ ان سے ہٹایا گیا نہ ہوگا ہٹایا جانے والا نہیں ہوگا وہ ہاکب اور ان کو گھیر لے گا ما وہ چیز گان بھی استاذی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے ولان اِنْ ادب انسان امنا رحمتن اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت تو منظو پھر ہم اس سے وہ چھین لیں ان نہ کپور بے شک وہ مایوس ہونے والا نہ شکرہ ہوتا ہے بہت زیادہ والا ادقنا ہو نہ مست ہو اور اگر ہم اس کو چکھائیں نعمتیں ان طبیعوں تکلیفوں کے بعد جو جو اسے پہنچیں لیاقول انا تو البتہ وہ ضرور کہے گا ذہا صحیح دور ہو گئی مجھ سے برائیاں دور ہو گئی مجھ سے تکلیفیں اندہ او بیسک وہ لافارق نلبتہ خوش ہونے والا ہوتا ہے فخور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہوتا ہے دینا صبر وہ امر مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک صالح اعمال کیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے وہ کبیر اور بہت بڑا اجر ہے فلاں اللہ کا تار کم واضح مایو کا شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں اس چیز میں سے کچھ کو جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے وہ وا بھی کا اور تنگ ہونے والا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ اے یقولو کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنزن اس پر کیوں نہیں نازل کیا گیا کوئی خزانہ یا اس کے ساتھ کیوں نہیں آیا ایک فرشتہ انما انت نظیر بے شک آپ تو صرف درانے والے ہیں واللہ علا کن لشیم وقیل اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے ام یقولو نفتراہو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے کل کہدی دیئے فاتو بی عشر سواری متری ہی مخترایات کہ لے آو دس صورتیں اس جیسی مخترا تم بلاؤ منص تم منت اللہ اللہ کے علاوہ جس کو تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو ان تم صادقین اگر تم سچے ہو اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کرے فعلم تو جان لو اللہ ما عنزل بال کہ بے شک صرف اور صرف یہ اللہ کے علم کے ساتھ ہی نادر ہوا ہے وہ اللہ اللہ وہ اللہ الہ اللہ اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ارا نہیں ہے فل ان تم مسلم تو کیا تم حکم ماننے والے ہو من منکانہ یو الحیات دنیا و جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی کا دنیا کی زینت کا نویم امالفی ہا ہم ان کے امال کا پورا پورا بدلہ ان کو اسی دنیا ہی دیتے ہیں آپ کے, کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ضائع ہو گیا ہے, ہو گیا ہے جو انہوں نے کیا فی ہا اس میں و باقل اور جو وہ کرتے ہیں وہ سارے کا سارا باطل ہے افامان اعلیٰ بینتم ربی ہی کیا وہ آدمی جو ایک واد دلیل پر فطرت اسلام پر وہ اپنے رب کی طرف سے ویتلو ہو اور پیچھے لگتا ہے اس کے شاہد من اس اللہ کی طرف سے ایک شاہد یعنی رسول بن قبلی ہی کتاب موسا امام و رحمت اور اس سے قبل موسا کی کتاب امام اور رحمت ہے الامین بھی ہی یہ وہ لوگ ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں وی اس کا یقیناً حق ہے تیرے لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے منظم اور کون زیادہ ظالم اختراع اللہ پر جھوٹا الب لوگ ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر کہیں گے گوا یعنی کہ ملائکہ اور امبیا ہاں اولادین کدب اللہ ربیم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کو یا جھوٹ باندھا اپنے رب پر النت اللہ خبردار اللہ کی لعنت ہو زالموں کا اللہ دینہ وہ لوگ یہ سدون اللہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے اس میں ٹھیڑا پل با کافرون اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں من دون اللہ من اور نہیں اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوست دوگنا کیا جائے گا ان کے لیے آداب ماں کا ان کی نہیں وہ طاقت رکھتے سماج اور نہیں ہے وہ بسارت رکھتے یہ وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا ہے اپنی جانوں کو ما اور ان سے گم ہو گیا ہے جو وہ باندھتے تھے لا ضروری ہے آخرت میں یہ لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں ان اللہ ددینہ امن و امیر یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کی یہ وہ اخباتوں ادارم اور جھکتے رہے اپنے رب کی طرف و کا صحاب الجنت یہ لوگ جنت والے ہیں فیح خالدون وہ اس پہ ہمیشہ رہیں گے مقرال فریقینی دو گروہوں کی مثال کل عام واسمی وبصری و اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے حلوی مسالہ کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں آپ اللہ پس تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے